فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِئِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ وَطْلُ عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتو مِنْ من وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ من الخر کال قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ قبل کسی <تصفيق> <تصفيق> <مح> <much discovery> بھی حمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے جب کوئی کام خالص تن اللہ کیا جائے گا مطلوب و مقصود صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوش اللہ تعالی کی رضا اللہ کا تقرب ہوگا تو پھر وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچے گا اللہ سبحانہ و نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا اور فرمایا وت الم نباب آدم بلحاف پر ان کے سامنے آدم علیہ سلاۃ وسلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیجئے از کربا قربانہ ان دونوں نے جب قربانیاں پیش کی فتح من احدی ہی ماں والل من الخر ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی لیکن دوسرے کی قبول نہیں فرمائی <تصفح> وہ جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی کہتا ہے پالا اختل نک میں تجھے قتل کر دوں گا قربانی اپنی قبول نہیں ہوئی جس کی قبول ہوئی اس کو کیا کہتا ہے لخت میں تجھے قتل کر دوں گا دوسرا آگے سے کہتا ہے کالا ان نمایت قبر لاہو منتقین اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف تقوے والوں پرہیزگار لوگوں سے قبول کرتا ہے یہاں قبولیت کا ایک معیار اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے ذکر کر دیا قربانی ہو یا اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے والا کوئی بھی عمل نماز روزہ صدقات و خیرات حج زکوٰۃ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیک عمل جو اللہ رب العالمین کی قربت کا باعث بنتا ہے وہ قبول کم ہوگا ان الله من اللہ اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف پرہیز سے قبول کیا کرتے ہیں اخلاص ہوگا اللہ تعالی کا تقوا اور ڈر ہوگا تو پھر قبول ہوگا وگر نہ ہے اسی لیے اللہ سبحانہ شانہ ہوا تھا اعلی نے امبیا رسول کو بھی اخلاص کا حکم دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں غزل فلکیتابی مو سا کتاب میں موسا علیہ سرات و کا ذکر کیجیے انکان مخلا فن وکان اور رسولن نبیا وہ مخلص تھے اللہ رب العالمین کے چنیدہ تھے اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اللہ سبحانہ بتانا ہوا نے انبیاء کرام کو چنا خاص کیا اور پھر انہیں اخلاص کا حکم دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننا امزرنا ابیکل کتاب بالحق ہم نے حق کے ساتھ فربود اللہ مخل صدین سو اللہ تعالی کی عبادت کیجیے مخلص صلی الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالی کے لیے اخلاص اپنائیے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کری اللہ دین الخالص خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کہ کہہ دیجیے کل اند ان اللہ مخلص الدین کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالی کی عبادت کروں مخل صحدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ امیر اولل مسلم اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا بن جاؤ اندیم کہہ دیجیے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے صلاح دینی کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ ہوا نے اخلاص اپنانے کا حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ خال تن اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تعلی ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اتے ہیں کل ان ہدانی ربی الاسوات مستقیم کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے قیم ملت ابراہیم حنیفا یہ ایسا سچا اور سچا دین ہے جو کہ ملت ابراہیم ہے ابراہیم کا وہ دین جو یکسو ہے یک طرفہ ہے اس میں دوئی نہیں اللہ کے ساتھ شراکت نہیں ہے و ماں کا نہ اور ابراہیم بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے نہ تھے کل انا سالاتی و نوسو کی و یا واما تی رب العالمین کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے لا شریک اللہ ہو اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بیرالی کا اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے وہ آنا اول مسلمین اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں بھی حکم کیا دیا جاتا ہے کہ اخلاق کے ساتھ عبادت کر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں بلکہ السلمین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے یعنی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونے والے اخلاص یہ مطلوب و مقصود ہے تمام تر انسانیت سے انبیاء ہوں یا امتیں ہوں ان کے اعماد وقت قابل قبول اخلاص نہیں ہوگا تو امر قبول نہیں کیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخواقہ ما آخاف علیہ کو اشر مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شر اصغر چھوٹا شرک پوچھا گیا وہ شر اصغر کیا ہے آپ نے فرمایا اریا دکھلاوا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا کاری یہ شر اصغر ہے اللہ سبحانہ بہانا ہوا کو سب سے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام اور جو آدمی ریا کو اپناتا ہے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کو دکھانے کسی اور کو خوش کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے اللہ نے یہ صفت منافقوں کی رکھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المافقین اللہ واہ واہ خا جو منافق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے ادا کام و الاس والا کی جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ یورا او یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور یہ اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں مدبین بین ذلك۔ یہ اسی کے درمیان متردد ہیں لا الہ, ولا الہ اولا اللہ اولا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ان کے دل شک میں مبتلا ہے نہ تو صحیح طور پر کفر پہ قائم نہ ہی صحیح طور پر ایمان پہ کھڑے ومئی غلی اللہ فالن تَجِدَ لَهُ سبیلا اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمل امالو بن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا وہ انمال کل رحمانوا دیکھو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے پمن کا نت ہجرت ہو ار و رسولی ہی فجرت ہو ار اللہ و رسولی جس آدمی نے حجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی پمن کا نت ہجرت ہو الا دنیا یوسی بہار اور جس نے دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کی اسے دنیا مل جائے گی ابھی موراطن یا کسی نے ہجرت کی کسی عورت کی خاطر یا تجربہ اس سے شادی کرنے کے لیے فرا تو ہو الا ما ہا جرا علی اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو اس کو اس کا ازر ملے گا اور اگر کسی اور مقصد کی خاطر ہجرت ہے تو اس کو اس کا مطلوب مل جائے گا اجر و ثواب نہیں ہجرت کتنا بڑا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجراتا تحدی نما کا ناقبلہ ہجرت اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے انل اسلام یہ دیما کا نا قبلہ ہو ایک آدمی کافر ہے کفر کی حالت میں بڑے گنا کرتا ہے لیکن جب وہ اسلام لے آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام لانا اس کے سابقہ سارے گناہوں کا کفارا بن جاتا ہے اسلام اس کے سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن اس کی نیکیاں باقی رہتی ہیں حالت کفر میں بھی اگر اس نے کوئی اچھا نیکی کا کام کیا تو وہ اس کا باقی رہتا ہے لیکن گنا ختم ایسے ہی فرمایا بولے ہجراتو تہ دمو ماں ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی انسان کے ہجرت سے پہلے والے جتنے گنا ہیں وہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ کر دیتے ہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا بڑا اجر ہے ہجرت کا لیکن اگر اس ہجرت میں بھی اخلاص نہ ہو ہجرات ہو الا ہاجرا پھر اس کی ہجرت اسی جانب ہے جس جانب اس نے ہجرت کی ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے اجر ملے گا اور اگر کسی اور مقصد کے لیے ہجرت ہے تو پھر اس کا وہی مقصد پورا ہوگا یہ عمل میں اخلاص یعنی کسی بھی عمل کو شرف قبولیت سے اللہ رب العالمین اس وقت نوازتے ہیں جب اس کے اندر اخلاص دلہ ہو بہت سارے اعمال کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے عمل کرنے کے ساتھ اخلاص کا ذکر کیا ہے مثلا اللہ تعالی فرماتے ہیں وال لاہی الناسی جل بی تھی منیش تو سبینا اللہ کی خاطر سب سے پہلے اخلاص کو ذکر کیا وال اور اللہ کی خاطر الناسی لوگوں پر فرض پر ہے حج بھئی بیت اللہ کا قصد کرنا بیت اللہ کی طرف حج کے لیے جانا من استطاع ہی سبیلا اس آدمی کے لیے جو راستے کی طاقت رکھتا ہے یعنی جس آدمی کے پاس استطتاح طاقت ہے صحت مند ہے سفر کر سکتا ہے زیادے راہ سفر خرچ برداشت کر سکتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے بیت اللہ کے حج کو فرض قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا ذکر پہلے کیا کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں دکھلاوا بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں ایک آدمی حج کے لیے جانے لگتا ہے وہ ڈھنڈوا پیٹ رہا جی میں حج کرنے جا رہا ہے وہ بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے جی حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں پتا نہیں زندگی میں حج نصیب ہو کہ نہ ہو کتنے لوگ حج پہ گئے حج سے پہلے ہی ایک حادثہ ہوا ختم ہو گئے کئی حج کے دوران مینا کا حادثہ یہ اللہ کو پتا ہے کس نے حج کرنا ہے کس نے نہیں کسی کو اللہ تعالی مال و دولت کی فراوانی کے باوجود وہاں جانے کی توفیق نہیں دیتا اور کسی کو وہاں پہ بلا کے بھی حج کرنے کی توفیق نہیں دیتا حج کے مناسب میں اس کو آؤٹ کر لیتا ہے ہاں اگر اخلاص ہو اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر ایک آدمی سفر کے لیے کرتے ہوئے جا رہا ہے اونٹنی نے اس کو گرا دیا اسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن نہ دو احرام کی انہی دو چادروں میں اس کو دفن کر دو ولا تو فنر اس کا سر نہ ڈھانپو محرم آدمی کے لیے سر ڈھانپنا منایا نا فرمایا اس کا سر ڈھانپنا نہیں اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی میت کو دفن کرتے ہوئے عام طور پہ خوشبو کا استعمال کیا جاتا منع کرتے ہیں کیونکہ محرم آدمی کے لیے خوشبو لگانا منع ہے فرمایا فائن نہ ہو یو بہت ہو یو مل قیامتی مولبیا آج یہ تلبیہ کہتے ہوئے پوت ہوا ہے کل قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا جس عمل پہ انسان کی موت آئی اسی عمل پہ انسان اٹھے گا ان عمل آنالمل خواتین کا دار و مدار خاتمے پہ ہے بندے کا آخری عمل اگر اچھا ہے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ اچھے آمال اور اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے تو پھر حج تو کوئی بڑی بات نہیں اس سے بھی بڑے بڑے عمل جہادت فی سبیر اللہ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی وہ اپنی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے ایک آدمی ہے وہ اپنی شجاعت اور بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے ان میں سے فی سبیر اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من کا تعالیٰ لی تون کلی مت اللہ فہ و فی سبیر جو بندہ اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو وہ فی صبیر غنیمت کی خاطر لڑنے والا حمیت کی وجہ سے لڑنے والا شجاعت و بہادری دکھانے کے لیے لڑنے والا ان میں سے کوئی بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے جو اس لیے لڑتا ہے لیتا کون کریمہ تو اللہ ہی الریا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے اور جو غنیمت کی خاطر لڑے گا اگر وہ بچ گیا تو شاید اس کو غنیمت بھی مل جائے نہیں تو میدان ہے سجا ہوا مار کا لگا ہوا ہے ایک آدمی بڑی شجات بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے لڑتے لڑتے اس کو زخم لگتا ہے وہ اپنے زخموں کو برداشت نہیں کر سکتا اپنی تلوار کے ساتھ خود ہی اپنے آپ کو مار لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا یہ جاننی ہے ایک آدمی ہے اس نے مال گلی کی ایک چادر چوری کر لی بیت المال میں جمع کروائی لڑتے لڑتے قتل ہو گیا لوگوں نے کہا ہنی اللہ الشہادہ اس کو شہادت مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشمل نارا <bilmiyorum> <itsuye Louise> وہ چادر جو اس نے غنیمت کے مال سے چرائی تھی وہ اس پر آگ بن کر برس رہی ہے اتنا بڑا عمر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ختم شہید کا کیا رتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ تھا اس کے سارے گنا معاف کر دیتے ہیں شہادت کے ہوتے ہی علت دئی سوائے قرض کے باقی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے اخلاص نہیں ایک چادر مالے گنیمت سے چرائی تشتہ نارا وہ اس پہ آگ برسا رہے ہیں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں من تھا یرید فرماتے تعجلنا منکانا یورید ما مانا لمن من جو دنیا چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں ہی اپنے اعمال کا سلا چاہتا ہے اجلنا لہو پیہا مانا شی منوری تو ان میں سے جس کے لیے ہم جو چاہیں اس کو دنیا میں جلدی دے دیتے سماج اللہ لہو جہنما یسلح نظمو محمد خورا پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے وہ اس میں دھدکار کر گرا دیا جائے گا ڈال دیا جائے گا ومن اراد اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اسی کی خاطر کوشش کرتا ہے وہ ممن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مؤمن ہو ایمان والا ہو فولا اکا کانا سا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدر کی گئی ہے اللہ رب العالمی ان کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کو آخرت میں ان کا بدلہ دیں گے کلن تو ہا اولا وا اولا امن آقا ربک و ما کا نا آفا اللہ تعالیٰ کی عطا بڑی وسیع ہے وہ روکی نہیں جاتی یہ اخلاص ہے کہ ایک عمل اگر بندہ اخلاق کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر عمل کے اندر ریاکاری ہو یا کوئی اور غرض ہو تو اس کا وہ عمل اس کے لیے باعث اجر نہیں بنتا اور پھر جو اخلاص سے کیا گیا ایک عمل بھی ہو بندے کا وہ بڑا وزنی ہوتا ہے کے بڑے فوائد ہیں صحیح بخاری کے اندر باب حدیث الغار میں بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے فرمایا ان کا خیلا تھا تو راہ تم تم سے پہلے لوگوں کا واقعہ ہے سابقہ امتوں کا تین آدمی تھے وہ سفر پہ گئے مبیتا الا غار رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تو ہوا کیا کہ ایک بڑا پتھر آیا اس نے غار کا منہ بند کر دیا اب وہ سوچ کر کہنے لگے انا ہو لائم جی کو منہاد سخرا إلا أن تدعو اللہ انتد اللہ بالحی آمالی کو اس چٹان سے اب تمہیں کوئی نجات نہیں دے سکتا ہاں ایک صورت ہے کہ جو تمہارے صالح اعمال ہیں نیک اعمال ان کا وسیلہ اور ان کا واسطہ اللہ تعالی کو دو اور اللہ سے دعا آماد پھر تم اس مصیبت سے نکل جاؤ گے ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا اللہ مع لی اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین تھے شیخان کبی دونوں عمر رسیدہ تھے اور میری بکریاں تھیں بکریاں چراتا شام کو رو دے سب سے پہلے والدین کو دیتا اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا ایک بار دیر ہو گئی تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے میں نے انہیں اٹھانا اچھا نہیں سمجھا اور جو بچے تھے انہیں بھی پہلے دینا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ بیدار ہوں گے تو پھر میں پہلے انہیں دودھ پلاؤں اور اس کے بعد پھر بچوں کو دیا حتہ سے فجر ہو گئی جب فجر ہوئی تو وہ دونوں بیدار ہوئے میں نے ان دونوں کو وہ دیا انہوں نے پیا کہتا ہے اللہ ان کن ان کن تو فائل تو ظال کب اے اللہ اگر میں نے یہ کام خالص تن فخر جنا مانہ نفی ہی تو جس مصیبت میں ہم ہیں ہماری اس مصیبت کو تو ٹال دے اب یہاں ایک بات بہت غلط ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل خالص تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں ہے دلوں کے بھید دلوں کے حالات نیتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کتنے خلوص کے ساتھ کیا تھا کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا یہ امل خال تن لی و جھیلا ہے اس میں اور کسی قسم کی کوئی آویدش نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم اس مصیبت سے نجات دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فن فارج انیخ خروج دوسرے نے کہا الہ میرے چچا کی بیٹی تھی وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی میں نے اس سے بدکاری کرنا چاہی لیکن اس نے انکار کیا حتیہ کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا قحط سالی کا دور آیا اور وہ میرے پاس آئی کچھ مانگنے کے لیے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں اس کی کچھ مدد کروں تو میں نے اس کو ایک سو بیس دنار دیے اس شرط پر کہ وہ مجھے بدکاری کرنے دیں گے وہ مجبور تھی مان گئی حتیہ کہ جب میں مکمل طور پر تیار ہوا اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تو اس وقت اس نے کہا لاحل لا الکھ میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں انتفل خاتمہ اللہ بھی حقی تیرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تو نا حق یہ کام کرے فتح رج تو مل تو میں نے اس وقت جب اس کی زبان سے یہ بات سنی تو پیچھے ہٹ گیا اور جو سونا ایک سو بیس دینار میں نے اس کو دیے تھے وہ بھی اس کو چھوڑ دیے کہتا ہے اللہ ان کنتا ان کن تو فعلتو ابتدا اوجھی کا فخر جاننا مانح نفی اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیرے ڈر سے کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم ہیں اسے ہمیں نکال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹا لیکن ابھی وہ نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تیسرے نے بھی دعا کی کہتا ہے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا میں نے اس سے کچھ کام کروایا مزدوری طے ہوئی کام اس نے کر دیا جب میں نے اس کو وہ مزدوری دی وہ تھوڑے سے زیادہ تھے جو مزدوری میں میں نے اس کو دینے جب میں نے اس کو دیے تو اس نے ان چاولوں کو کم سمجھا کہنے لگا یہ مزدوری تھوڑی ہے اس نے وہ لیے نہیں چھوڑ کے چلا گیا میں نے ان چاولوں کو کاشت کیا اگایا زمین میں پھر جو پیداوار ہوئی اس سے مزید چاول اگائے حتہ کہ میں نے انہی تھوڑے سے چاولوں کے ساتھ مسلسل کاروبار کر کر کے محنت کر کر کے بہت ساری بکریاں اور چرواہا ایک غلام وہ بھی خرید لیا کچھ اونٹ اسی طرح کچھ گائے بھی پھر ایک وقت آیا کہ اس آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑی وہ میرے پاس اپنی مزدوری طلب کرنے کے لیے پھر تو میں نے اس کو کہا یہ اونٹ اور گائے اور بکریاں اور ان کا چروا یہ سب تیرا ہے بھیجا وہ کہنے لگا کہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے تو میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں یہ سب تیرا ہے خیر اس نے وہ دیا اور چلا گیا کہتے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ان کنت فالت ذالک کا ابتدا میں نے یہ کام صرف تیری رضا مندی کے لیے کیا ہے فخرج انا مانفی تو جس مصیبت کے اندر ہم ہیں اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے فن فرجت جاتی سخرا تو وہ چٹان پیچھے ہٹی اور وہ تینوں باہ سے نکل کر سلے اب ان تینوں نے اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا کے سامنے اپنے وہ اعمال پیش کیے جو انہوں نے خالصا تن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیے تو ہم بھی اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں سوچیں اس وقت میری عمر 20, 25, 30, 40, 50, 60 سال جتنی کی ہے پچھلی زندگی پہ نظر دوڑا کے دیکھوں کیا میرا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ اللہ یہ کام میں نے خالصتن تیرے لیے کیا اور اللہ سبحانہ پہچانا ہوگا کو ایسا اخلاص چاہیے اور اگر اخلاص ہوگا تو کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے اور اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اعمال کو جن بھی اخلاص نہ ہو قبول نہیں کیا کرتے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقیق دیو ہمارا لیا